چناتے اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاکین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرما کر اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز فرما دیا اور اس کے بعد سے آپ کی پیش قدمی یہاں اس کو اچھی طرح غور سے سنیے اور یہاں سے نوٹ کرتے چلیے پہلے بھی یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں لیکن یہاں ذرا مختصر الفاظ میں اور زیادہ اچھی ترتیب کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اس کے بعد سے آپ کی پیش قدمی بیک وقت دونوں محاذوں پر شروع ہو گئی اندرون عرب بھی اور بینون ملک بھی اندرونی عرب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ دور آ حضور کے مشن کے اتمام و تکمیل کا دور ہے جبکہ بین سطح پر اسے آغاز و ابتدا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اندرون ملک اتمام و تکمیل مقصد بیست نبوی کے اس عمل میں اہم رائل کی حیثیت حاصل ہے ایک جانب فتح خیبر کو اور دوسری جانب فتح مکہ اور غنبائی ہنین کو اور بیرون ملک توسیع دعوت کے نتیجے میں واقع ہوا پہلے غزوہ غوطہ اور پھر سفر تبوک سورہ توبہ اسی دور میں مختلف مواقع پر نازل شدہ خطبات پر مشتمل ہے چنانچہ اس کے پہلے پانچ رکو میں زیر بحث آئے ہیں ایک جانب صلح ہدے پھر مکے کی جانب پیش قدمی پھر غزوہ حنین اور بالآخر قریش مکہ اور مشرقین عرب کے ضمن میں آخری اقدامات یا آخری اقدامات جو ہیں وہ ہمارے آج کے درد کا موجود اور دوسری جانب پہلے کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں آخری فیصلہ اور بقیہ گیارہ رقوق بحث کرتے ہیں تبوب کی مہم اور اس کے دوران پیش آمدہ حالات و واقعات سے جن کے ضمن میں بالخصوص منافقین کا کردار نہایت تفصیل سے زیرے بحث آیا ہے جس کے نتیجے میں اس سورہ مبارکہ کو منافقین کے ضمن میں قول فیصل کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے اور اس موضوع کے اعتبار سے قرآن مجید کے ضرورت السلام کی بھی اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں ربط و ترقیق کے ذمن میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ انفال میں اموال غنیمت کے اہم مسئلے کو سورت کے درمیان سے نکال کر آغاز میں گویا بطور عنوان درج کر دیا گیا تھا یہ میں اس سے پہلے اس کا حوالہ دے چکا ہوں اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی مشرقین عرب سے اظہار بیزاری اور اعلان جنگ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر درمیان سے نکال کر سورت کے عنوان کی حیثیت سے ابتدا میں درج کر دیا گیا ہے یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اگر پہلا چوتھا اور پانچواں رکو یہ ایک زمانے میں نازل ہوئے اور دوسرا اور تیسرا رکو ایک زمانے میں نازل ہوئے تو یہ ترکیب کیوں بدلی گئی پہلا رکو جو ہے اس کو کیوں شروع میں لے آیا گیا ورنہ دوسرا اور تیسرا رکو جو ہے وہ پہلے آ جاتے اس کے بعد پہلا اور چوتھا اور پانچویں رقو کی آیات اس کے بعد آ جاتی اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ کسی سورت کا جو اہم ترین مضمون ہو جو چونکانے والا ہو اسے اس سورت کے درمیان میں سے نکال کر شروع میں لے آیا جاتا ہے چناتے خود اس سورہ مبارکہ سے متثر القبل جو ہے وہ سوریہ انفال ہے اور سوریہ انفال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مال زنیمت کا حکم ہے جو درمیان میں آ رہا ہے اس کے بارے میں ایک بات جو ہے شروع میں سورت کو جو شروع کیا گیا تو اس سے کیا گیا یا سلون اقدل انفال قریل اللہ رسول اب یہ معاملہ جو ہے حالانکہ اس کے بعد اس بحث کی ہی نہیں گئی بحث ہوئی ہے پھر آگے جا کر پھر جب دسواں پارا شروع ہوتا ہے والم عنما غلیم بن یہ اس آیات مبارکہ سے پھر اس بسرے کی بحث ہوتی ہے بالکل اسی طرح یہاں ہے کہ یہ چھ آیات جو شروع کی ہیں یہ اہم ترین ہے یہ تو سمجھیے کہ تاریخ ساز آیات ہیں انتہائی اہم آیات ہیں ان کو شروع میں نکال لیا گیا ہے ورنہ ان کا زمانہ نزول چوتھے اور پانچویں رکوع کے ساتھ متصل ہے ورنہ اصل ترتیب یہ ہے کہ اس صورت کے رکوع دو اور تین نزول کے اعتبار سے مقدم ہے اور صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل کسی موقع پر نازل ہوئے آج میں فراہت کر رہا ہوں کہ شابان اور رمضان سن آٹھ ہجری اس لیے کہ صلح حدیبیہ کو جو توڑا گیا ہے قریش کی جانب سے اور ان کے حلیف قبیلے بنو بکر کی جانب سے یہ شابان سن آٹھ کا واقعہ ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے وہ شاہبان اور رمضان سن آٹھ ہجری میں یہ دو رکوع جو ہمارے گیارہویں درس میں جو شامل تھے ان کا زمانہ نزول معین ہو گیا شابان اور رمضان سن آٹھ جبکہ رکوع ایک چار اور پانچ باہم مربوط ہیں اور ان کا زمانہ نزول سن نو کے موسم حج سے متصراً قبل ہے یہ تو میری اس کا اقتباس ہے جو آج سے پندرہ برس قبل رمضان مبارک میں ہوئی تھی اب میں حوالہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی عبارت کا کہ جس میں نہ صرف یہ کہ میری اس رائے کی تائید ہوئی بلکہ یہ کہ اس میں مزید توثیق کے علاوہ کچھ اضافہ بھی ہوا ہے جس کے اعتبار سے پھر میں آج آپ کے سامنے آخری بات رکھوں گا مولانا اشرف علی تھانوی تمہید میں فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کی کہ اس صورت میں چند غزوات اور چند واقعات کے وہ بھی غزوات کے حکم میں ہیں مذکور ہیں قبائل عرب کے ساتھ عہد ٹوٹ جانے کا اعلان نمبر ایک فتح, مک، فتح مکہ فتح کا نمبر دو غزو حنین نمبر تین حرم سے کفار کے نکال دیے جانے کا حکم نمبر چار غزو تبوک نمبر پانچ اور انہی آیتوں کے زمین میں تباً ہجرت کا واقعہ مذکور ہے اور پہلی صورت میں زیادہ تر بدر کے اور کچھ قریدا کے واقعات تھے پس مناسبت ظاہر ہے یعنی اس سے پہلی جو صورت ہے سورہ انفال اس میں چونکہ بدر کے حالات و واقعات تھے اس کے بعد جو ہے اس سورہ مبارکہ کو رکھ دیا گیا میں میری رائے اس میں جو ہے ذرا اس سے آگے بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں ربط یہ ہے کہ قریش کے انکار اور کفر پر جو سزا ملی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کی قسط اول تھی غزوہ بدر میں جب ستر ان کے اہم لوگ مارے گئے یہ پہلی قسطی کی جو انہیں ملی ہے عذاب خدا بندی کی اور آخری جو ہے ان کے لیے وہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کی چھ ابتدائی آیات ہے جن کے اعتبار سے ان سورت اس صورت کے ناموں میں مختلف بھی ہے رسواں کر دینے والی صورت اس لیے کہ اس نے جس طور سے اعلان جنگ کیا ہے اور الٹیمیٹم دیا ہے اس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ عرب میں اب یہ مشرقین کی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے اور چنانچہ اس کا ثبوت بھی یہ میں تفصیل سے بعد میں کروں گا تو یہ ربط ہے سورہ الفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خصوصی علا بنی اسرائیل و مشرقین عرب ان کے زمن میں ان کے انکار اور کفر پر سزا کی پہلی قسط نظمہ بدر کی صورت میں اور آخری رسوائی ان کی یہ بھی گویا کہ اللہ کی سدا اللہ کا عذاب ہے وہ ہے کہ جس کا ذکر اس صورۂ مبارکہ میں بار اس کے بعد مولانا شفری علی تھانوی صاحب فرما رہے ہیں ان واقعات مذکورہ میں فتح مکہ واقع ہوا سن آٹھ میں پھر غزہ ہنین سن آٹھ میں پھر غزہ تبوک سن نو میں پھر معاہدہ توڑنے کا اور کفار کے حرم سے نکال دینے کا اعلان ذلحجہ سن نو میں اور نزول آیات کی ترتیب یہ اب یہ ہے اصل میں وہ شعر جس کے لیے میں نے یہ سارا اپنا بھی اقتباس آپ کو سنایا ہے اور مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا اقتباس بھی ترتیب یہ ہے اول فتح مکہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئی فتح مکہ سے پہلے یہ میرے نزدیک یہ رکو دو اور تین پھر غزوہ ہنین کے متعلق آیتیں ہنین کے بعد نازل ہوئی یہ چوتھے رکوں کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں پھر غزوہ تبوک کی ترغیب دینے والی آیتیں تبوک سے پہلے پھر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت کی آیتیں غزوہ تبوک کے بعد اور پھر آخر میں شروع کی آیتیں جن میں نقض معاہدہ کا اعلان ہے جو کہ شموال سن نو میں نازل ہوئی یہ ہے رائے کے جو مولانا اشف علی تھانوی صاحب کی ہے اور یہ میری رائے کے ساتھ قابل مطابقت رکھتی ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا میں جو آخری رائے عرض کر رہا ہوں اس صورت کے مختلف اجزاء کے زمانہ نزول کی سب سے پہلے دوسرے اور تیسرے رکوع کی اٹھارہ آیات یہ شابان اور رمضان سن آٹھ میں نازل ہوئی ان کا مطالعہ ہم تفصیل سے کر چکے ہیں یہ ہمارا دسواں درس تھا اس پانچویں حصے کا اس منتخب نصاب کے پھر رکو چھ سے نو تک کی پینتیس آیات نازل ہوئی یہ رجب سن نو میں تبوک کے لیے روانگی سے قبل نازل ہوئی پھر دسویں رکو سے لے کر سولہویں رکو تک ستاون آیات نازل ہوئی یہ شابان اور رمضان سن نو میں نازل ہوئی اس لیے کہ حضور شابان میں رجب میں تشریف لے گئے ہیں اور, اور واپس آئے ہیں رمضان مبارک میں تو یہ مہینے ہیں کہ جن میں یہ بقیہ گیارہ رکو نازل ہوئی پھر چوتھے اور پانچویں رقو کی آیات نازل ہوئی ہیں جو تیرہ آیات ہیں یہ شموال نو میں ہوئی ہیں اور آخر میں وہ چھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں اور یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں اس صورت مبارکہ کے شروع میں ہے شامل ترتیب کے اعتبار سے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری ہے یہ زی کادہ سن نو میں نازل ہوئی ہے جبکہ حد کا قافلہ حضور روانہ فرما چکے تھے بھی نوٹ کر لیجئے یہ اہم نکتا ہے رمضان سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا اب ظاہر بات ہے کہ حج جو آیا ہے سن آٹھ کا اس کے بعد آیا ہے لیکن حضور نے حج نہیں فرمایا آپ غزب ہنین اور غزب تائف سے فارغ ہو کر واپس آئے مکے سے گزرے ہیں عمرہ کیا ہے دوبارہ لیکن پھر آپ چلے گئے ہیں سن آٹھ میں آپ نے حج نہیں کیا پھر سن نو آیا سن نو کے لیے بھی حضور تشریف نہیں لے گئے تین سو مسلمانوں کا قافلہ ہے کہ جو روانہ فرمایا حضور نے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو ہے امیر حج مقرر کیا ہے یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اب یہ قافلہ یا تو زکانہ میں روانہ ہوا یا شوال میں روانہ ہوا ہے اس قافلے کے روانہ ہو جانے کے بعد سورہ توبہ کے پہلے رقو کی چھ آیات نازل ہوئی ہے یہ ہے آخری الٹیمیٹم اہل عرب کے لیے مشرقین عرب کے لیے چنانچہ اب حضرت علی کو بھیجا ہے اضافی طور پر کہ اب تم جاؤ اور جا کر میری جانب سے ذاتی طور پر ان آیات کا حج میں اعلان کر دو حج کے اجتماع میں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کونے کونے سے تمام عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے تو ان آیات کا اعلان جو ہے اس طور سے ہو جائے کہ تمام علاقوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وہ مہلت جتنی دی گئی اس کا ذکر ہم بات میں کریں گے اس میں یہ واقعہ ابھی دلچسپ ہے کہ جب حضرت علی بعد میں روانہ ہوئے ہوئے ان چھ آیات کو لے کر تو جب پہنچے ہیں ابھی درمیانی میں تھے حضرت ابوبکری صدیق اور قافلہ حج جو ہے تو وہاں جب پہنچے حضرت ابو بکر کو اطلاع ہوئی کہ علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما تو جیسے ہی حضرت علی ملاقات کے لیے پہنچے ہیں پہلا سوال کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے امیرن اور مامورن یہ بتائیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا مامور ہو کر آئے ہیں یعنی کیا یہ شکل ہے کہ مجھے معذور کر کے حضور نے آپ کو امیر بنا دیا اور تو سنبھالی اپنی ذمہ داری پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب امیر نہیں ہوں معمور ہوں. میں اپنی حیثیت کو سمجھ لوں اور پہچان لوں اس کے مطابق عمل کروں اور رویہ اختیار کروں یا اگر یہ کہ میری ہی عمارت ہے اور آپ معمور ہیں تو بھی مجھے معلوم ہو جانا چاہیے تو حضرت علی نے جواب ارشاد کیا ارشاد فرمایا معمور ہوں. میں امیر ہو کر نہیں آیا ہوں بلکہ معمور ہوں یہ ہر کس طور سے ہوا ہے کہ سارے مناسی کے حج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے ہی انہی کی عمارت میں ادا ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی سربراہی کی ہے حج کی لیکن یہ کہ جب اس ان آیات کے پڑھ کر اعلان کر دینے کا مرحلہ آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور یہ اصل میں عرب کے رواج کے مطابق تھا کہ وہ لوگ جب بھی کسی شخص کی طرف سے بڑی شخصیت کی طرف سے کسی معاہدے کے فص کرنے کا اعلان ہوتا تھا تو یہ اس کی طرف سے یا تو وہ خود اس کا اعلان کر سکتا تھا یا اس کا کوئی قریبی عزیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علو حضور کے چکر بھائی ہیں بنی ہاشم میں سے ہیں حضور کے داماد بھی ہے اس حوالے سے یہ حیثیت حضرت علی ہی کی ہو سکتی تھی کہ یہ اعلان جو ہے اتنا اہم جو ہے وہ ان کی زبان سے ادا ہوتا یہ وجہ ہے کچھ تو اس وجہ سے کہ آیات نازل باد میں ہوئی لہٰذا کسی نہ کسی کو اور کو بھیجا جانا تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علو کی جو قرابت داری تھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر ان آیات کا اس موسم حج میں ایام حج میں حج کے اجتماع میں اعلان آپ ہی کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا آج کے ہمارے سبق کی یہ تمہیر ذرا زیادہ ہو گئی ہے لمبی لیکن اب آئیے جتنا وقت بھی ہے اس میں کم سے کم ہم پہلی دو آیات کا مطالعہ کر لیں براتم من اللہ و رسول ہی ال من المشرقی ذرا انداز دیکھیے سورہ مبارکہ کا کس قدر چونکا دینے والا اور کتنا الٹیمیٹم دینے کا انداز ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان سب لوگوں کے لیے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے کوئی صلاح کی ہوئی یہ ساری سلح فسک ہو جائے گی اب یہ ساری سلح ختم ہو جائے گی ذرا یاد کر لیجیے کہ ہمارا جو پہلا سبق تھا کے پہلے سے پہلا اس سے پچھلا جو سبق تھا جو گیارہواں سبق تھا اس کے اندر بھی آئے جو پہلی تھی وہ یہ تھی کیفا یقور للمشرکین مشرقین احد الند اللہ حمندہ رسول کیسے ممکن ہے کہ مشرقین کے ساتھ کوئی عہد و اللہ حکار اس کے رسول کا یعنی کوئی دائمی عہد اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرقین کے ساتھ نہیں ہو سکتا عہد اگر ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے یہ وقتی اسٹریٹجی کے تحت ہوئے ہیں وقتی تدبیروں کے تحت ہوئے ہیں کوئی مستقل معاہدہ اسی لیے یہ اصول جان لیجئے جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے جو ہے جس کی تعبیر کی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آن ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل جو ہے وہ تو ایگزسٹنس چاہے گا حق کے ساتھ اس لیے کہ باطل کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں اسے سہارا چاہیے سہارے کے بغیر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا لیکن حق کو باطل کے ساتھ کوئی شراکت کوئی کو ایگزٹینس جس کو آج کل کہا جاتا ہے پیسفل کو ایگزٹینس پر امن بقائے باہمی پر امن بقائے باہمی حق اور باطل کے مابین وہ حال ہے ناقابل قیاس ہے اگر حق جو ہے باطل کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کو دائمی طور پر اختیار کر لے تو گویا کہ وہ حق نہیں ہے اس کا دعویٰ حق ہونے کا گویا کہ وہ زائل ہو گیا وہ اپنے اس دعوے سے گویا کے خود ہی مستعفی ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ جو عہد ہوئے ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں یہ وقتی تدبیروں کے تحت ہوئے جیفا یقون مشرقین عہد اللہ وسول آحت سوائے ان کے جن سے مسلمانوں تم کو معاہدے کرتے رہے ہو ٹھیک ہے نوٹ کیجیے حالانکہ اللہ کے رسول نے معاہدے کیے لیکن یہاں جب ان معاہدوں کے فصق کا اعلان ہو رہا ہے تو کیف یقول مشرقین آہد اللہ و رسول ہی آہد تم یہاں پہ جمع کر سیدھا کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے مشرقین کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں معاہدہ کر لیا یہ گویا کہ تعبیر کا انداز ہے اگرچہ معاہدہ حضور نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ معاہدے دائمی نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ وقتی ضرورت ہے وقتی حکمت ہے وقتی مسلحت ہے اس کے ساتھ معاہدے ہوئے تو یہاں اس آپ کو نوٹ کر لیجئے برات من اللہ و رسول اعلان برات ہے اعلان اللہ تعلق ہے ذمہ داری کے خاتمے کا اعلان ہے من اللہ و رسول ہی اللہ کی جانب سے بھی اس کے رسول کی جانب سے بھی اللہ اور رسول جو ہے تو بریکٹ ہو کر آتے ہیں حقیقت میں تو ایک حقیقت واحدہ اللہ اور اس کا رسول یہ کوئی ان کے کوئی معاملات جدا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی بات ہی رسول نے پہنچائی ہے اور رسول وہی بات پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی وما کو انو اللہ واہی نزین من مشرقین ان تمام لوگوں سے اعلان برات ہے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے ہیں میں سے فصیح فلڑ البات آشور تو اب تم لوگ اب یہاں خطاب ہو گیا ان لوگوں سے کہ جن سے وہ معاہدے تھے جو معاہدے فسخ کیے جا رہے ہیں ان کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک مہلت دی جا رہی ایک حکمت ہے اس میں یہ بعد میں اصل میں کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلی نشست میں تفصیل سے آئے گا کہ تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے مشرقین کو ان میں سے ایک کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن غیر میادی تھا اس میں کوئی وقت معیت نہیں تھا وہ لوگ کہ جن سے غیر معیادی معاہدے تھے اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی وہ اپنے ان عہد کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر منطق کا بھی تقاضا تھا عقل عام کا بھی تقاضا تھا اخلاقی تقاضا بھی تھا کہ اگر آپ ان معاوضوں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ موہنت انہیں دیجئے یہ نہیں کہ آج اس کا اعلان ہو اور کل آپ چڑھائی کر دیں ان کے خلاف اقدام کر دیں تو یہ عقل عام کے بھی خلاف ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے بات معقول یہی ہوگی کہ انہیں محنت لہذا اس آئٹ میں اب نوڈ نمبر دو میں فصیح فل ارد اربا شور تو اب گھومو پھرو اس زمین میں جزیرہ نمائ عرب میں یہ الر سے مراد ہے وہ جو عرض کے جس کا جس کو کہتے ہیں ماحود ذہنی یہ ذہن کے اندر ہے کہ اس سے مراد جو ہے کل, کل دنیا نہیں ہے بلکہ وہ جزیرہ نمایاں عرب اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب خصوصی جزیرہ نمائ عرب کی طرف ہے اہل عرب کی طرف ہے مشرقین عرب کی طرف اور بالخصوص بنی اسماعیل کی طرف فصیح فل عرب تو اب اس سرزمین عرب میں تم گھوم لو پھر لو جو بھی تمہیں کرنا ہے مہلت ہے اربعہ بات آشورین چار مہینے کی مہلت دی جا رہی وال اور جان لو ان کوم غیر ہو معجز اللہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اللہ کو تھکا نہیں سکو گے اللہ کو ہرا نہیں سکو گے یہ معجزی اعجاز کہتے ہیں کسی کو ہرا دینا اسی لیے موجزہ وہ شے کہلاتی ہے کہ جس سے مخالف جو ہے دم بخود ہو کر رہ جائیں انہیں ماننا پڑ جائے کہ یہ شے جو ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر کی کوئی شے اسی اس کو موجلہ کہا جاتا تو غیر انکم غیر و موجز اللہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اللہ کو تھکا نہیں سکو گے اللہ کو ہرا نہیں سکو گے وان اللہ بفظل کافرین اور کان کھول کر سن لو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے جہاں بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ بات کہی جاتی ہے تو وہاں پر بجائے فیل کے اس میں فائل آتا ہے اندر لہٰ مختل کافری اللہ تعالی لازمنگ لا و کافروں کو رسوا کر کے رہے گا کسی کے حوالے سے اس صورت کا ایک نام جو ہے مخزیا بھی ہے رسوا کرنے والی صورت اس لیے کہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ اتنا بڑا اعلان جنگ آیا ہے اور اس قدر اتنے معقول انداز میں آیا ہے چار مہینے کی مہلت بھی دی جی گئی ہے جو بھی اہل کفر ہیں جتنی تیاری کر سکتے ہو چار مہینوں میں کر لیں پھر بھی واقعہ یہی ہے کہ کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو اب اس سے بڑی جو ہے ان کے لیے رسوا کل بات اور کون سی ہوگی یہاں پہ اس آیت کے ساتھ ہی یہ گویا کہ میٹم کے ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی ہے جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو بہر سورت اب کافروں کو رسوا کر کے رہے گا اس لیے کہ یہ اصل میں سنت ہے اس کو میں اب اگلی رسول میں تفصیل سے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی سنت جو رہی ہے رسولوں کے باب میں وہ یہی ہے جس قوم کے طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے اگر رسول کی دعوت کا انکار کر دیا اگر تو بحثیت مجموعی انکار کیا تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی جو معاملہ ہوا ہے قوم لوہ کے ساتھ قوم ہود کے ساتھ قوم سالح کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ قوم لوت کے ساتھ آل فرعون کے ساتھ اگر بحثیت مجموعی اس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تو ہلاک کر دی گئی اور ہلاکت بھی ایسی عذاب سال جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا کالم یگنوفی ایسے کر دیے گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں لا یولا علام مسا اب ان کے مشکل نظر آ رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں لیکن چونکہ حضور کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہوئی اور ایسے مکہ نے اگر چھ ہجرت تک بحثیتیں مجموعی کہا جا سکتا ہے بحثیتیں مجموعی تو نہیں لیکن بحثیتیں اکثر انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی لیکن بہرحال یہ مکے ہی میں کہیے کہ اپنے جگر گوشے نکال کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آوان و انصار کی حیثیت سے یہ تمام مہاجرین کون تھے انہی قریش میں سے تھے ایک معتدم تعداد میں وہ مسلمان جو ہیں مکے میں ایمان لائے ہیں اس لیے اس قسم کا عذاب جو ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے اور جس طرح سے کہ پچھلی قوم جو ہے بالکل ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا اس قسم کا عذاب تو یہاں نہیں آ سکتا تھا البتہ جو لوگ کفر پر اڑے رہے ان کی پہلی قسط عذاب کی آئی ہے غزوہ بدر میں اور آخری قسط یہ ہے یہ ہے رسوائی والا عذاب اگر وہ مقابلے کی کوشش کرتے تو سب کے سب قتل کر دیے جاتے لیکن چونکہ انہوں نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی لہذا رسوائی ہو گئی وہ لفظ ہے کہ جس پر یہ دوسری آج ختم ہو رہی ہے ون اللہ مفضل کافرین جان لو اللہ تعالی کافروں کو رسوا کر کے رہے گا بارک اللہ علی ون کمفل العظیم و نفانی ویا کمبل بِالْآيَاكِ آیا وزقل حکیم